اِنَّا نَسْتَعِينُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سُوْءِ يَنْفُسِنَا وَمِنْ فِجَاعِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِى وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد عنا سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الغجيم فلا تضربوا لله الأمفال إن الله يعلمه وعنتم لا سر مسلمان کی دیر ذلا ملاقات کیے اور کی کم خبراں چل دیرا مکھ مکڑے گا دا اللہ فضل و کرم سرا آغا خبر ضرورت دا, آغا آغا ختم کی دا موقع دا ختم دا قرآن کریم پیار زمانہ مکی دلی, دلی امیر مولانا تورحمان سے راغی دا قرآن کریم مقصد باندھ کا مختصر خبر ہے گم مقصد قرآر کریم سنیں اللہ تعالی ماریفت بھی جنگل تھا ریٹول قرآن خدا سے بندیگان تعطف پر جنے کا مطلب کریم کے اگرچہ بے شمارہ علموں نے بھی بے شمارا مسلی بھی بے شمارا آسان بھی زم دے انسانوں گئے ہاتھے نے بار بھی لیکن راغ چول و غٹ مکثرے داغے خلاصہ نہ چوٹ سرے حاقت اللہ تعالیٰ پی دیر خلق خلط دنیا چوک شاغیل اللہ نہ خلق داسو کہ اللہ مانو لیکن پیجن دے نہ قرآن کریم دے مقصد براغلے کہ وہ خل کو تاثر رب کو پی جدا اگر انہیں شاعر سوسی پیپ سے اغم کلر تو قرآن مطلوی مانوی کرے اللہ خبر دن کی قرآن پی جن تو قرآن سمک سکے قرآن اے کلام حق سنا رائے رب داد ر پارے کتاب سرم مختصر خبرم اللہ تعالی دا خبر رہا ہوں چیو جن پسند ہے پلان کے, کے سیفات طرح خیر کل منہ بلکہ لیکن نن دنیا کی منہ اللہ تعالیٰ لی دے امکان صدلی دو علم مسل کی لیکن واقعی نے اللہ تعالی نے غالب سے بجنت کے دیدار پارانسی کی لی دلوان نشی لڑے لا تو لفظ ہارو دے کو اب سارے درولی دنیا والا نظر گی اللہ تعالیٰ پپن نظر کے گے آگے اللہ لیں اللہ حاطن شکارے آخرت کے اللہ تعالیٰ, اللہ اللہ تعالی پر استرگ کی بات جنت پال وا سے قوت پیدا کی تو پیجن پیجن دا دا دا مسلط اللہ وا مسلط اللہ اور دا اللہ تعالیٰ نماز کو اللہ پاری صفوت روپیے پائے نمون ادا تو قرآن کریم خلا سنگ سے لحاظ پر سے بسر کے الحمدللہ للہ سورت فاتحانہ سورت نام پورے مقتر صفت چاہے خالفیت بھائی خلکوپی جن پیدا کرے یا مخلوق شاہ پیدا کرے نہ مسئلہ اور مطالف مسئلے چلی پیداکن کے شوق اللہ جزون کے اللہ صورت ہے نا آم نا سر سورت سر دام پالحمد لاہ شوری مقصدہ پالون کے ساتھ سوگ دے یا اللہ پیدا کروں کے مغا دیں پالنا کروں کے مغا دیں دان سے پیدا کرے گاما طرح تو کام شروع ہوگا نہ پو پیدا کر نہ ملحاخون کے مل یا تربیت تک نام اللہ سے نام سورتوں کی متعلق مسئلے چلی جار سورت کحف نہ سور سباپور اشپار شوروں نہ پائے کیبل مسلط کی متن کو ان کے عام ان کے خاص برکات ان کے عام اور برکات ان کے خاص تھوک دے یا اللہ عبل تو الرحیم رہیومئی نعمتن ہر قسم احسانات سے باز انارسو عام مشترے کافران بانشترے جناوروں مشترے اور سخاص نے متونری سے مومنان مسترے. تو عام برکتری بوتی دانے وغیرہ دی خاص برکت اختیار بند تو گرے سورت مطلب صورتان تراخر پورے الحمد الحمدللہ ترائش ہو پائی کی بیان فرمائی صرف اللہ پالن کے صرف اللہ, اللہ, اللہ, اللہ راؤ مانے ہر نے متف ال پر کون کے دے بخر اور سوک نمان ہے اور حساب بنے و خبر دیا اللہ زور سگنشتہ احتشفی کاری یا احتشفا شرکی ہوئی بلکہ منائش سباب قیامتی اور صاف کتابی اللہ دربار داد قرآن خلاصہ سے ختم ہو کے میرے ختم تو سنوار سے قرآن مسلفت مسئلہ نہ سنت نہ کو منگا چائے جو ہے پلان کی پسی پلان دی مرا کرنی جما دا دو معلوم زمگا زارا مخالف شیر آغی تمہا شرطا تنزل نری بد مجیئے جی زاغی نے چچار تپوس کرے آغی ویارا دے پاکے خرے دے بدرد نوئے دو خفلتا بمگو سنگا بدرد وای اور کاغی وینو مس دا بدر ایپا علم چیزا مہا پا علم کی جانب چیز دو مسئلہ پا زرارا دو کتا ہوئے شیر آسنگا مسئلہ دے دا, دا اللہ نمونہ دا اللہ سی سو سورت یلد ولم, ولم له قفوان احد میری سورت یہ میرے سورت نہ بلو میرے سورت المارے فت ہے دری صورت مطلب توحید دے دری صورت مطلب سری دلہ پہ جن ناو سورت کے سلیب کے خدا پکارا خکار پل نمون ذکر کری اور درکر کڑی او نمونے چیری طے صفات سبوتیا ہوئی ارے صفات سلبیا ہوئی دی سر اللہ میرے میرے دی بل میرے آخ بل میرے مدری سل جائے تو بل سرک بل کو نہ لا بہت سورت مار فدام د تو توحید یہ تاس پہ بھی پیش کوم اللہ نینا اللہ کی سوچنا جاؤ لما ریلوے کیرسی جدید خدمت کرے امامان محدث محنت نے کرے من پاتے ہیں بولے محدث امام نے سکے قدار مسلک سر تعلق ڈاکٹر تپوز تو کہہ رہی ناری قلم کی, کی, والا افلان کی ملاشا او, کتاب, دے او کتاب, سر خوکٹ کتاب کرے کتاب دی امام بخاری رحمت اللہ ہے تپوز بخاری شریف دے لے چاہے امام بخاری داوت کتاب دعوت کتاب پبارہ کے دار ابلی کتاب دے سید امام مسلم دس بار کتابوں صحیح ہے دور کے طالبان لولی فل مسئلہ تمالی بولے بغیر زدین بلائکی کی نا دا دوارو پبارک کی رائے خبر آج سات ہے میرے سول و مسلکن استاد اللہ رحمت اللہ جنو مست برے جان چور تو مست نور مست ہندوستان کا قرآن سنت آگرہ تفصیل ترقی اگل اکیلی حجت اللہ کی سوک جی امام بخاری بخاری کتاب تو مسلم کتاب سے چلی بات چیزوں کو بخاری رہتا خیمہ فلان خیمہ بلا مبتری کتابوں نے شاء اللہ سے لی تھی او امام بخاری کلچ ختمی ہی کر میں آخر کیبل کتاب التوحید توحیدے رد عالخل کو راشے یوبل توحید ورین اگر توحید کے زمان مقصد سے اور اس سے مقصد ہے رد مقصد دے پائے مخاری تو سبادہ سوکھنے ہوئی خدا مسلم نے شوروں کو توحید نے خلا شریق شریف ترے نو سر نمون و دام دا تو تفصیل زرآباد منگا پر درسور کی بیان والا مسئلہ مشکل مشکلہ مسئلہ کلبا دے لگ لگ پیزل عام کا عام ادا سے مسران بیان والا حکوم کے خواشی ہے قرآن مسرا اور ادل افسام سنتم اور عید مسئلہ تفصیل و اقدام ضرورا مسل رہا کتابوں نے بلی کے لیمام بخاری نہ خطی وہ فرق دی انشاء اللہ تو پیش کم تھا زبان کر کہ اسلام کے دیتے دانا یہاں دارنگ انگریزانوں کم شیتانت کرے کم کم فلکری میں تاریخ لکھی اول یہ پیدائش سوسن میں سوسن راول کرن پاخر کے اول پیڑ پاخر کے درمی پاون ہے مرض ہے جان نہ پیرا تھا شیتان اعتراض لڑ جہانی ہوتا عرب ہے تقدیر, تقدیر مقبول نہیں انسان دفل کارون پکڑ پیدا تو ان کے دا شوروں پہ خطرناک آتی جدان بیاں دم اصل نہ عبداللہ شور عمر رضی اللہ تعالیٰ تقریر سے مختلف عمر رضی اللہ محمد رضما کی بتابا سلام کا سلام روی کا سلام مانت دا گزارے گزارے ہر گلے پتا سلام کو عبد اللہ محمد ماں تخبر نہ دیکھو بدتی بےتی سے دے واقعی کو بےدتی جواب سلام پہ موغل تصویر بے شروع کرے روک لے سات بےدت نو سنی چیز نہیں بے دت پیدا کرے سارے کرام بےدیتی تھا سلام سے کہ جواب سلام نے کہ دل خراب ہوئی جی کیا چڑھائے بدات رد کر کوشش کو اسبے رات نہ رام اکثر گنارے بےدت جن قربانی ساتھ آئے گا کوششوں کا معلوم کی, کی سب تبدیت رانی بے دت پھوٹا سو بار بار خلق دن دل بار صورت یا خدا بل پس گیا یا انگریز تیراش لیکن اغپٹان سلمان کا مناسب عبداللہ ابن وحد نے سبا کیسرانی مناسب کے بے جان مسلمان ابن صبا سر مشہور دے مصر طرف سے عثمان ضلع ہو گا مقابلے پارے جان تیار تھے خلق عقیدے پیدا کردرے علی برا بل یا بزرگان کی دی دنیا طبیعہ واپس مڑی دنیا تھا دیا واپس رائے رچھا پہ گا کراغش جا مانے وہ پاسل کے یہودی نسرانی ادا مائے عزل قتل غنیا کے پیرانی پیسے جورتی دعاوے کتاب دے غنیا اولی کلی ریچی شیئے گاند کی دساتی چھ مڑی دنیا تھا واپس رائے ایوزنگی ملکی رسکا کی دساتی دا انتنوی دانکہ مردہ روی حدیار آگا بلے ناستے علوا غائلی مخامے غائلی قرآن کی سگو یعنی پلان کے مڑے پلان کیجیے کو کی جو تکڑے اکڑے خبریں اکڑے کسوانی اقبال یہ امتیا میں گئی حقیقت پورا فات میں گئی دعمت پر یہ کسیوں کی برباد ہے قرآن پر ہے اور درم آخر پیدا تھا کیا ویلے اور پاخر کے بہرا کسی گئے محدود آئے گی یاد پہ مقابلے کی بلٹ پیدا پیدائش ہوئے خارج تھے ہو اللہ دبائی دبائی خبر پر نشتر نشتر اللہ غلطی کرے وقت یہ مسلمان بادشاہ مسلمان بادشاہ صحیح اختر غزہ خل کتہ قربانے ہو کے لال کے غزان کے ضمن قربانی کو بل جاد ہم در ہم المدال ظالم امت تباہ کرے ناگ لال یہ اختر پور خل خراب ہے جیل شاگردانوں کی سڑے پادشی اور جو ہم بین اور جو ہم بین سفان اگ دیا کی دل خل کو کی نور سفید پیدا کر لاش کرے رباہ نے یونین ستارے خدا کی بتنے مشتے جب عالم نے اعلی کار ساتھ واقدار میں متصرف لے یاد اد یت ترے لاسترے محتر رزل فاستر استر کیش کر دانیش نہیں تھے کچھ ارش نشہ ارش دپان سان نہیں تھا عین نشنا کلی جوڑ اور آپ شورہنی پانتی رینک پرست مو لگے ری پر رب کی یہ کتابوں نے حما کم صفت اوا نمون, کم نمون پریم کے ذکر کریری او نمون صفت رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حادیث اللہ حافظ فرا نہ ختمی زمگا ختم ختمی, بدن ختمی،, ختمی کر. لیکن اللہ تعالی ذاتوں راج سکھم ہمیشہ دا ساتھ, دے سرابد ساتھ دے دا اللہ تعالیٰ دعو نمونہ اور مانا ہے جسنگ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے داغ رسول بہادی سعیدا طریقہ بہ مانا ہے مانا صرف تعلیم اور پچھنے کا مانا کہ اور بے وبارک دا مخکنو ویلی داموں کی جماعت دا دا دا داخلی جانتی دا شرطاگر جوڑ رہی تھی قرآن سنت نہ خلاق ملی بولے مشران سلور حقیبا حق دی. دی حق, حق لے کے سرد دینا امام محمد بین حسن شیبانی فی عالم و امام تیسرے امام ابو ہنیف رحمت اللہ علیہ شاگرد داغر آیت تے کتاب العلو کے مختصر العلو، ایمان زہبی عربی کیشرق کل مغرب مشرق نہ تر مغرب سے اتفاق قرآن کریم کی اپائیں ان سے پس کی ثی پانا طریقہ سے اللہ تعالیٰ نہ بیان کڑی من غیر تحریف نہ بپائیں کی کو نہ میں بدلو اور نہ مخلوق کرم شادی رساد بولے اللہ تعالیٰ ذات لیکن نہ مخلوق پانتے دے نہ پہ شان کر سدے اور نہ بتا دی سبل مطلب بیا نے کہا اکبر ڈر کم ازر کتاب لے کر ماں خیر وارمانے کتاب کے سفیدان کے سکھے نشان دیا قالا کالا نئی حماد الخزائی شیخ الامام بخاری دامولی نئی نہار امام بخاری کفاروں کفار سر سے مخمو ذات کی ان کا روکوں کم طریقے سے توحید مسل ویمان فخر مسلح مخلوق ترے کیوں کا قرآن کی والجماعت حق مسلکر دا اللہ مانے بالکل ابارتوں جی جی تحریف کو بڑائے تشریح کو دادی کتاب کی درسلیف کتے کتاب لائے گی بازار دکھلی چیز ابو حنیفہ سب کتاب خبر ہے فیتا وله يد ووزن ونفس كما ذكر الله تعالى في القران من ذكر الوزن والنفس والعين داري الرحمن على العرش استوى فوا جميع ما ذكر له صفات بلا كيف وله يقالوا قدرته ونعمته في التعظيم بيان نفي ابتداء الصفات دا پارا وجہ نفس اللہ, قرآن کی بین اللہ, اللہ وجہ قرآن وجہ اللہ فوکم اللہ دام پ قرآن کے اوکر تراغلے اللہ والا رحمان پاس باندھے دا فخر اسلام بسے معلوم اصلی مانب ہے کہ لاس تو اس طرح کی تو لیکن طریقہ منہ تو مارو نا نہ منہ تو طریقہ مارو امام رحمت اللہ علیہ قول اس وقت تریف کی کتاب وسیع نقل کرے نو و بین اللہ تعالی عرش اقرار مالک رحمت کرے امام مالک نے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پارس بانے معلوم چل رہا پارس باندھے بابا سم نے کہا سال کی معلوم کے بے درتے ایمان پریوان ضرور ایمان سات صفا تو مبارک کی آتی در دی کتاب کے بیا یہ ایک سو انتالیس سفا کی بیمام ابو مبو حمت اللہ علیہ ویپ کھول رہے آواز آن بلکی دادی ابو مبو حصر اللہ علیہ ساگر اللہ فرمائی رحمان پہ سبق السماوات فقت کا کرے؟ کرے فر قرآن کریم تیس پریبان اور قرآن کے ذکر دے چرس پاسمانے سرے انکار کیا کر کی, کی دے کرتابیں بتافرین ہو کرا دے رستن و خلطو کی مار کر سلق طالفین و مسلک دے کلے سے مقابلہ رائسی ہو تو صحاب و تعلیم وہ کتاب بدلے گی تو وہ سلط تال پوری ایمان نے مرا سلب صالح پائی بس ابکت مانے تو خلقرین کس ماں قسم خبری صدا خیر و صدا شر صحاب تاب پسی تاب تم بے تو نہیں تادے خمول کرا ختم کر لو تی سر چاہیے ختم کر حدیثی اور حدیث کی شانی کہ خراب شو مزدوری بولے جمع کراؤں مان جل جائے تصویر نہ جمع کر دعوت نر... خو. دا سے مطلب اگر دعوت والے کامت غریب و پورا نہ خبر لا مانگے ختم کریار کا تو سلط تعلیم نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر داری بہتر زمانے زدین زمانوں کے احتیاط کا ولی پر کے خواری تو میں ڈرو عام بگورے خاص بگورے ملا بین ڈرو گئی ڈرو گئی لگن سے اللہ تعالی فرمائے ایمان والا اللہ گور مارتی گور اگر رشتہ و خل خلق جماعت پسیز جائے رشتہ کو صرف طلح سے تارحیم کرا دائی منظلک دا اگر چیز زمانم کتابوں سیلی کلی کل کلب اللہ قرآن کریم کے بقدرت سرا یا بنے مت سرا بوا جو مانا رائے کی برضا سرا مانا سی تبار کر رہی ہے قدرت کی بات کری رہا قدرت کیا قدرت اور پسی رکھتے ہی قدرت خد اللہ جدر صفت تھے دب اس طرح سکاغبر کی دب سفر کے مانتا سے مقام کے بڑا نہ قدرت تھے اللہ سکاغبر انکار نہ کہے. شتا پائے بانے دے در جدا کے موتانا قرآن کے سنتی قسمن کی قسم کے حانث کرن کفارہ قبل خطای ذنشیر بھائی کے کفارہ ظہار نکلی خود در خوری مردی مردی بھائی کے کفارہ یوں کفارہ بھائی کے سو مرے یا عین ذ آزادون مرکز سخانی بازار راجہ تھا اللہ علیہ وسلم نبی سلام سم فرم والے انتیان انتیان انتیان کی اللہ جواب کرے. قرآن کریم کس طرح امام ابو ہنی پر ہم ماسویں دادا شاگردے نے سوچا خبر کی بے حیا کنگے نہ چاہے مام لے امام, امام ابوانی پتہ پر بات تھوڑی سی ابھی آؤ یہ خیر آتا رالبان سے امام ابو فرم تو اللہ علیہ تو عملہ کم کرو اگر مال محلت رکھ تو کیا جھگڑا جڑی بسا جڑی یو آپ کا محلت رکھا اب تک ہی دن نہ یو کتابی اولی امام ابو ہنی رحمتہ اللہ لے کتاب لکھ کتاب لکھنگ لاسلی گردانی اغائشی کر بولے بغداد کے دا بیا اتراز جو اللہ, بھی اللہ جواب کیوں لکھ جو خط لکھا تو خط کیوں کی, کی اللہ تعالی عرش اور زمون دا مخلوق سردر دا مرب تعلیب تائل بنک قرآن اب من نمور یاد کی پاساس تیبان چیسم صفت کے سفر مستقل رسالے بھی کرے آپ کو میں نا اللہ تعالیٰ فرمائی فلو کرد بل فرمائی وللہ اللہ فرمائی ولی اللہ تعالیٰ خیستا خاص طاصل مسئلہ ہے اسی لیے ماں بلش کو بیان کر رہا مسل سونے د لا د پارا یو کم سرفتی جو کنسل نیا تھی آگے عالم نے مختصر مطالعہ کی پی جنگ الفرق بین الفرق نہ من حس منہا معنی تقا دے ہا مانا سوی نمون سل کی یاد داقید آتی اللہ اللہ شریح کی نشتہ دا عقیدت آتے الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المنسی نے یاد کیا عالمان نے یاد او عقیدت آتیفت خسن کی نشتہ المر شکل پیدا کرے قرآن چال یو بچی شکل جوڑ کی زوی ور کی زوے لور ور کی شکل کو نشی کر اللہ فرمائی بچے کے بعد چاہتا دا پر اللہ خاصا بتا برے اللہ جنت دی دا جنت یو آسان چیزا یاد کہے و نا کے عمل حقدار دبندگ بندگی بے کہا جانتی کی سڑے نا قرآن کریم کی کوشش ماراس کے نوروش مارہ مطابق متاب کریم کی اور قرآن کریم کی حضور سنتوں لا شریک اللہ شریک نشترے ضو نشترے پلار نشترے مشابہ نشترے پرکاری پہ پر ناراضی خوب پہ ناراضی دے تو سلبی سی نوی حدیث اور حدیث کے مراضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا وفتا بعض مانو کے دعا وفتا دغ سے وابن وابن اللہ عما وب نو آبد و بنا طی قبض نہ پیغمبر دیغمبران دن اللہ عجز اللہ تعیر حاجرا گلی فرمائی مورم رہان ستاپ قبضہ ٹکلے کے بالکل انصاف دے ربا اور پتری اللہم انی اسألو کا بے اسمک اللہ الزی سب میں تک کتابک من اور فی الغیب یا اللہ سوال امام ابو حنی اللہ فرمائی کزان تاہنا دور مختار کشتا چا اللہ تاو لیکن گری یاران نمونہ شوال کر سو سوال کو منتظر غمی یا لادا قرآن زما زمرے کو کیوں گرکی سنیخ کاری زیادہ خوز زمگا پر, لے سی پر, لے دا آنے. پر لے قرآن قرآن اور لڑکے بار سورت آئے حدیث مطلب علاج دباڑ اللہ کا لادش ماراشپ چتاب آگ منگو قرآن کریم کی تائن پک نہ تحریف بنا کر چکڑی اللہ پوشائی پوشا مونگ سلب صالح کتاب کی کتاب قدرت معلوم کے منگ توقع ہے نو دائے خطا دائے سر کی بیدی ہی مانے پا دی سو او پیش قائم نہ دا ذات نہ دے فرمائی نشتا نہ مشادی کردی سری سری جدا شانتی نشتا نہ دادی چاثا ہے تشبیب اور مخلوق سرم شاد مجسمہ مزاج سروج قرآن کریم کی تاثہ بنی اسرائیل وہ کتاب لانا کتاب لانا ہے کتاب بانی ایوان لگ زد مرگری خپشی خپکی مون تبلیغی جماعت کا مرگری مونگائی ٹول تنگیبر خوب خیر خبر رکھو نہ نصیحت پتوڑ اسلح پتوڑ آئی تنقید پتور نا جو قرآن کریم تمشا کرائے گا درسنوں کی شان بول دلیل پیش کو کتاب لانا بولے وہ نہ کرنے کریم کی فرمائی فا لا قومی کالو یا مجا اللہ کمال سخلکھوں زمانہ کی دغ عبادت کے در دنیا پر تاریخ کے کوات کو عبادت مشرقی دو دو سخی کرے داد زردستان و پاکیدو کے مشتا داد انسانوں پر کتاب کے مشتا انسانوں کتاب دید چلے پہ گئی بادانے کتاب کی رکیتا کتاب کیلی کلی کچرے آباد دا تو پر کتاب کیلی استا کتاب نے مرا دے ملکان سب بالکل غلط سے نقل کتابوں کی دولت الماس پہ لکھی النا کی لکھ مسئلہ چرا وہی پک کروانا بعض مزدہ حکمت استاذ نہ خبریں نہ مرد مطلب غلط خبر نہیں مطلب رہیں باز زمداری تو وہی کیل کو دپلی کو وکیم کے قوم پدے بانے من جوران شو ابادت میں کھول نہ عبادت لیکی درم سالم کے کول بہادت کے بعد چسٹان پیرانی اللہ دہو نبی جنوری کی پری خلری کی ناس چان دن برباد مو لم داس لاہ جو مالی شاید کی بلکہ امام خبر دا. حریف ایمان تقریر کو سورت چیری چیٹ مو غزان نجو خوش ترال کے نبی مخلوقا تمسیجے لگ تا خبر اور ازلے شیر شوقیان دیخا اور موسیٰ کار ہے حدیثی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مزما چی کافران کمزوری ہاتھا کافران کمزوریشور تھے اسلام رو نوی مسلمانے کے اعلان و شاطن نے واضح فنین کسوری تو مشرقی جانے کی ثقیف و حوازن و جنگو غزال خلق مسلمان عظیم جذبہ چلار پلار کی اوان مشرکان تری بنگا برسو نکل نکل بے دے سانگان دیکھے وہ سانگتا برکت پیدا شاد برقی ہونا چلتے وہ پیر سے منسوب کرونے دلی رو پانی چکم مشکان جوڑی چیز لل نے ناستا کر ناشتہ یا او کے ناستل کڑی چی مون کے خیر و برکت راشی اور برکت گٹ جوڑاول قرآن کریم کی فرمائے تبارک برکت دا دا دا اما برکات کے بلونا برکت نشی بل دا اللہ خلق دا نے کی چولے دا لگے بولا گٹ چمک سواب دے مر رض اللہ تعالیٰ دائی جواب کرو سی آدیش کے نا عرصتا اختیار کی نری خیر ورکو لے دس چی حدیث گرائی سے دا جنت کی دا دا خلکر رسول <سؤال> رسول وسلم سیادہ دا کا نبی صلی اللہ تشبی چول دادی بنی اسرائیل آدت سورو دیا نکرو نہ سو رو پانگری انگریزانو کے مراغے دائی تار سلام چرے بندن سلام بندن سا چور دار دادا تعالی شكل دے چنگ چھوڑ دل سلام تاریخ شكل داد اللہ بار بار فرمائل کافر دی. کافر دی لقد نو دارنگی مطلب دار دا دا دا شرک جو ابتدائی اندر پائی رکھا پھر اللہ تشبیر کا مخلوق کی اللہ انتم لا تعلمون نے لکھ لکلی تفسیر کبیر کی لکی بیان القرآن کی مولانا شرف علی لکھی رد خل کو بانے غلطی ساٮٔی <تصفح> روی گو ردی کو بغیر نہ سو ختشی سے بغیر رہے وہ سیرے سپارشی سی نہ سو پلیشی نہ نشیت لے کر نہ وہ سرے نہ سوکھنیچی لے گا نہ کی دعیت کے فدیرت دے چاہ مشاہدے کا خیال ہو گیا فکر تا اللہ رشارک اللہ پاکستان کیا وہ سلے تو محتاجہ تعارفی اور تو اللہ, اللہ, اللہ پوئے یہ غریب بندر اللہ یہ تیزری سیدا زماں بندر ہے دے دے والا تعرف ہو کہ اللہ بند ہے اللہ وزیرا ہے پی کی وزیر دوست و تفصیل و و رائے انکار سے ہر قسم نے انکار تفسیم نے بگیز کے ڈی سی مرم بگیشتہ لیکن کما سیرج پردیپ بینارا قرآن کریم کیا عالم اشرکان طریقہ ذکر کریم کی لائی بارہ فرمائی ضلفان سورج ابھی تو لات سخی سے, سخی سے, حبل سے مثلاً داد توفلوں والے دا دیل غلافو دا والے دیتا نظرانی شکرانے دیتا دیتا خدایان دیتا خدایان دیتا خدایان چاہے مونگا بندگی نہ مشرقی منی. اللہ منی دا اللہ, سو منی. آیت کی صحابت اللہ کئی. لار غلطہ کرے کی کی رکھا کرے مشرقی لارے کری مختار جنتا سلول لال سرا قرآن کریم نبی صلی اللہ تفض نے دیکھا زلفا بسیل کی عملی وسیلہ دائم تقلیت کی لکھی دنیا کی جرم کڑی ساجتی یا وزیر رمضان سڑا سوکھ سفارشی بوجی سفارشی وسیلہ نہ سوکھ بزیار سڑ بھول دی ماتا نے بھول دی بلکہ محورش سڑی خانی نواری ہے پیش کی کا ارے خون پیجے دا سی دادا او مخوری سڑے کم کو د خبر خلاف میرا جی جرم کرے سزا اور کم اور مخوری سڑے دے نا خپکی جی یار مجبور ہے دا قانون اخرار مجرم تھی نہ مجبوری شو دے. مجبور شف مختلط سفارش کے دور دوست بول دے بولے سفارش بولے دوست کم دے ارم حیران کا موقع نہ خوشحال ہے مجبورہ نہ پل قانون نہ خلاف کی سفارش امنس مت سفارش نہ چیری اللہ کا دربار کی نشتہ بھر مشرقی نا تفسیر کبیر کے لیے کلی دد نظیر بدے زمانہ کے سرے در مثال و ادارے اشتقال قبول لو لیا قبرون پخی ہے گنبت پھجوڑی یا رکیئے تعظیم کو دبانے کل ددیدہ شکرانے پیش کو نظرانے لهم دی خبر پا اللہ تعالیٰ ماناو کی پا وی دل اللہ مجبور اللہ خبر خام شفاد اجازت کر دے مانے دلیل چی پارا سفارش کو اجازت کرے قرآن و حدیث کشتہ دارنگ قرآن و حدیث کشتہ مڑ بھی کرنا زوں کے مغارے نوروکاتی شفاعت دے گا بلزم دے گا دارنگ قیامت کی جگلہ خلق بحیرانی یو پی ملب اللہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلمشی اگو ایزو سفارش ہونے سے خلق کئی ڈروئی شفات نہ مانے کسوں نے نماز کو مشرقی نو شکمت طریقہ اختیار کرے بندگی غیر اللہ کی بندگی لندگی اور منختہ عبادت کروں گا اللہ پرنگ کو چمارا اللہ پر عبادت سے فکر کی لکی بحر کے فقی کتاب شامی رائنا نقل کئی ان گروہ باد منخای کرش بادت کیوں کی باد مخلوقت مخلوق عبادت دا مخلوق دن دار دن کی بابا پنو منلی من لی پاس می پن میں من لی میں کی دا یا دا دا گڑ ما لے دا مانے دا دا مانے دا دا غیر اللہ گڑ گڑا دنیا بازار دے ارے وہ پکی خاصی کی روان بن جا رہے کی, کی پکران قرآن ہوئے گا ماں چاہیے گے خیر دے ماں قرآن کے رستا نے تپوس کو چتا لگلا لال چھپاہی بانے آواز کڑی ہوئی کہ دا شے چلے دا منخطہ دفلانکی بابارا دا منخطہ دفلانکی بابار منخطلف جاتا نظر یعانی شریف وبل شریف بدانوں علیہم خر بولا دوکی اور کہ لا طلب الصدق بالواطن اللہ فرمائے باجی مجان تلویز کی وہ منشی ولی عزموگر پلانکی سے بدانوں علیضان نظر ش ولا خل دو کا کہ کم وقت موں ای منخطہ بغیر اللمانہ کرتا ہے میں کی دا دا او مثال مخلو سرا اللہ اللہ فرمائے اوکھل کو دا اللہ پارا میں سال نام پیش قو اللہ تشبی مکوائے نمازوں کو شاد مونگلی کو صفت سرنم شارے بہ من دا بنا چاہیے نشتہ اختر گا نشتہ نا لیکن شانتی نری مخلوانسب نشانے کو سڑے برگور مختصر زہبی کتاب تقریباً او تو لما چاہیے تازئین اور طب تاز کو خلگنا تو جمر کسان اخبار قل پڑی راجول تعلیم کو ظاہر حمن دی تائل ددے بن کے انکار بہن کہ تحریف بہ نکے دی کی توحید الرسما وصفات توحیدام اللہ نمونہ صرف اللہ دا پارا بخاص پر و مصیبت و مرادا بعض قرآن دا پاکستان کی, چاپ کی جی. ہنیش دا دی طرف چابکی اللہ علی بل لیے دبل پیغمبر اور کمسلم اللہ ترسلم سستا نبی نبیابل کتاب میں تخلق لو پیر سے نہیں پا دیں جہار کو زیاد ہو جہل درواز نے شرکم کی <تصفح> براتم کی, کی رسم کی لیکن تو قرآن کریم خود دیتا رسول اللہ علیہ وسلم سنت خود شی وقت لگی کہ زم وقت توحید بیان و سنت بیا نول اخلاص قرآن کریم خل کو قرآن کریم شروع شورو, شورو. بولے داد دا ہدایت کتاب کو ایمان کلکی بنی حدیسوان قرآن کریم یو آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث مانا اللہ کی اللہ تعالیٰ قرآن پاک نوی صلی اللہ علیہ وسلم مستقیم پورے اللہ ہدایت را کی اللہ, مطدا حدایت را کی اللہ دنیا و آخرت کی درا میان غیر صحابہ تعبیر مولانا تپوس کو صحابہ تعبیر دا دا دا و تب تعبین چار وقت آئیں گے بد دنوں میں خطر کرے ہاں پیر صرف دا لیکن کم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرو قرآن خدا مجس کو قرآن نے پر بلد طریقہ باننے چاپ کتاب دے کی گی رجب کتاب ابن حجر نمک بن کا ہے اگر نے ذکر کرے لاکن نبی صلی اللہ علیہ ندا طریقے طریقے مغرب ترشی سوڈان تلر شیپ شی، کھلانوں اور اپلان کیر اپلان کیر اپلان کیر. ثبوت داخلی کی تبلیغی جماعت دائی اور نمبر دے علم. علم قرآن و سنت سیکھنا نہیں آتا والے ناراضی خدا وصل علی نے تب سکا بکپل طرز باندھ لی قرآن و سنت علم گئی لیکن بکفل طرز سکل تبلیغی کتاب دے اغل بل لیکن ماں بکاید خدای کتاب کشترا کشتہ خدا قرآن کو مینا قرآن سر پیدائش اور حدیث سر پیدائش ہدایہ راضی ماں تاموائے تصویر کے سرو قسم کتابیں لکھل جو غلطی سر عالم لکھیے <ave تخف chuẩy> کم تصویر حدیث حدیث کے متاثرین کی ہدایت پیش کر دارا تباہ حدیث خلف کی نشتہ چیرو طرف تب حدیث پیش کے طورت طورت پلان کی کتاب کی نکلی نہ حدیث پیش ک مبتری متدد والمات کی نہیں داخلہ مبترین جدا دی اور جدا دیبترین عال سنت والی داخل. دا دا دا داخل کچھ عاقیدہ بےدعت نہیں بنے قربانی کم کم سیزن والی بھی خورون و آماد نے دے نہ فقین دے عزم کے آمادن دے نہ فقینتی دے اگر کا نصاب قربانی پی واجب بھی اور زکاة پی فرض بیا قربانی قربان سرمان اس سے معلوم چالکرت کے اور کہ امام نے مزدورے کے سرمن اور کہ کاغ کشتہ اور بد قارمستہ اور جماعت و مدرسوں نے جائز دی چند متوجل کی خرچ آخرس کی جمع پر مصارف و خرچ کی خیر یار مدرسی پر مصارف و خرچ کی خیر کی پیسے بنا اور پخل میں خرچ ہی تو بوبا کی ہو گناہ سڑکی ہو یار تو بوبا کی صلاحیت معاف کی قبول میں کون تو بے کو کو شمار دی اور نبی صلی اللہ دن شکال پہ نمبر ہو پار خبریں کھولے کارون خبری خبریں کارون حادثار سے جواب کے نبی بل کار ہو زمینداری نہ ہو دکان کارون دینو حدیث, دین حدیث و دعو ہے نام دینو حدیثوں کا دا کور کی چرتا سلگ وقت ادھر لیکن کور کین سرم خبریں کیوں آرم حدیث تھے گھنٹوں الفاظ نہیں برچا مقصد نہیں گورے اور صفتوں نے مومین تھوڑے فاسک صفت, صفت بان اللہ کو سکی ربی صفت بان